میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو مسئلہ چل پڑا ہے کہ یہ سفید اور ہرا رنگ اور سفید رنگ کا مسئلہ مطلب یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے اور اس کے اندر کچھ لوگ اور پگڑی کا لفظ استعمال کرنا امامے کے لیے یہ صحیح ہے کیا کچھ بولتے ہیں ہرے پگڑی والے کچھ بولتے ہیں سفید پگڑی والوں کا مسئلہ ہے ہرے پگڑی والوں کا مسئلہ ہے ذرا اس سے تھوڑا توجہ سے تھوڑا کچھ باتیں بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے کیا گڑبڑ ہے یہ سب جزاک اللہ خیر راجد بھائی کوئی معاملہ نہیں ہے ماما شیخ ارے آکا کر سنت ہے تجیبہ تہ رہا ہے رنگوں میں نہیں پلنا چاہیے رنگوں میں پڑھیں گے تو بہت سارے ہمارے لیے مسائل بن جائیں گے کہ پھر صرف کا رنگ نہیں کرتے کا رنگ بھی دیکھنا پڑے گا شلوار کا رنگ بھی دیکھنا پڑے گا رومال کا رنگ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ آقا نے پہنا یہ نہیں پہنا لہذا آج کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ وہی سوال ہیں جو بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے امبیا کے نام سے دیکھنا جب ہم پڑھتے ہیں وہ اس گائے کا واقعہ جب یہ اس کا رنگ کیا ہو اس کی شکل کتنی ہو کیسی ہو اس کے عمر کتنی ہو وہ کہیں حل چلانے کے کام آئی ہو یا نہ آئی ہو تو اب حدیثی میں ہے کر جب کہا گیا کہ ذبح کر دو تو جس کو مرضی پکڑتے اور ذبح کر دے وبا کر دے لیکن سوال کر کر کہ انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں لگا لی تو ہم جب ان مسلوں میں پڑھیں گے نا یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ جو مسئلے کرنے والے ہیں وہ کرتے نہیں اور جن میں نہیں کرنا چاہیے اس میں ڈر جاتے ہیں تم نے سفید کیوں باندھا تم نے سبق کیوں باندھا تم نے سیاح بھائی امامہ شی سنت ہے جو رنگ بھی پہنو گے اس کو سنت سمجھ کے بس پہنو کہ امامہ سنت رنگوں میں نہ پڑھو کوئی بھی رنگ ہو کوئی بھی رنگ ہو اس کو یہ سمجھو کہ امامہ شی سنت ہے بس اب اس کے رنگوں میں پڑھو گے تو پھر بہت سارے مسائل پھر صرف امامہ شی کا مسئلہ نہیں جیسا میں نے پہلے اور کیا ہر مسئلہ ہی ہر چیز میں یہی مسائل نکلتے نکلتے, نکلتے اتنی تنگی پیدا ہو جائے گی کہ آدمی کی زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی اس لیے جس چیز کا پتہ چلے اس پر عمل کرنا چاہیے اور آگے بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلوتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ابلوتاط سوالات سے منع کیا یہ کیسے ہے تو پھر آگے وہ کیسے ہے تو پھر آگے بال کی کھال اتارنے سے مرا آدمی پر یعنی سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے اس لیے اوشی یہ ہے کہ جو سبل باندھتا ہے اس کو بھی مانے کا سواد ملے گا جو سفید باندھتا ہے اس کو بھی مانے کا سواب ملے گا اور جو سرخ باندھتا ہے اس کو بھی مانے کا سواب ملے گا جو سیاہ باندھتا ہے اس کو بھی مامے کا سواب ملے گا, سواب ملے گا, سواب ملے گا. ان جھگڑوں میں عقل مند آدمی جو ہے وہ نہیں پڑتا. کہ میں سبل باندھتا ہوں تو ساری دنیا سبز باندھے میں سبل بانتا ہوں تو, تو نے میں سبز کیوں باندھ لیا ٹھیک ہے جو کو سبز مانتا ہے تو وہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب مانتا ہے وہ بھی امام سنت سمے کے باندھ رہا ہے یہ اماموں میں جھگڑے ہیں کمیر شلوار کے یعنی جھگڑے نہیں پھر کوئی کل کو کہے گا جی آخری تو ساری عمر میں کمیر سلوار نہیں پہنی تامدار کا پہنتے پھر لہٰذا تامد پہنا کرو یہ تم نے خلاف سنت کیوں کوئی شروع کر دیا پھر کل کو کہا کہ جناب یہ کمیز جو تھی نا آقا کریم کی اس طریقے سے نہیں تھی ایسی جیب نہیں تھی ایسے بادو نہیں تھے یہ تم نے بھائی کیا تو میرے بھائی یہ زیادہ سے زیادہ ہم پر جو ہے وہ یعنی ایسی مسائل لاگو ہوتے جائیں گے جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے تو تگڑی جو ہے یہ ایک پنجابی اردو کا لفظ ہے جیسے دوسرے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سلاد کو نماز کہہ دیتے ہیں اسی طریقے سے جان کو بانگ کہہ دیتے ہیں تو اس طریقے سے کرتب کو نفل کہہ دیتے ہیں تو جیسے وہ جا جیسے یہ بھی جا جائے اس میں بھی کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو نہ بدلئے اپنی زبانوں کا مسئلہ ہے جی گیٹ بائی